عزیز اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا یہ آٹھواں لیکچر ہے کلینیکل سائیکالوجی کی سیریز کا اور آج کے اس لیکچر میں ہم خاص طور پہ بات چیت کریں گے کلینیکل سائیکالوجی کے ایشوز کی جو پرٹیننگ ٹو اس کی ریگولیشن کے ہیں پرٹیننگ ٹو دا پریکٹس آف کلینکل سائیکالوجیز کے ہیں ڈفرنٹ مینجڈ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہیں اور پرائیوٹ پریکٹس میں جو موسٹلی ایشوز ہمیں کنسلٹینٹس کو یا کلینکل سائیکالوجیسٹ کو درپیش آتے ہیں ان پہ ہم فوکس کریں گے ایک چیز دین میں یہ رکھیے کہ یوں یوں کلینکل سائیکالوجی آپ نے دیکھا کہ اوور دا ڈیک یہ ڈیولپ ہوئی اور پاپولرائز ہوئی اور اس پہ بے شمار لوگ اس پروفیشن میں آ گئے نمبر آف سائیکالوجیسٹ therefore فار ایک نیڈ بڑی واضح طور پہ سامنے آئی and that, and that need was to regulate the practice of psychology اب یہ جو regulation کی بات ہے اب میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنی چاہوں گا کہ جو امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ہے اس نے جب دیکھا کہ ہزاروں لوگ کلینکل سائیکولوجی کے فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اٹ بکیم ویری امپورٹینٹ for the آرگنائزیشن to start to monitor and to some degree گارنٹی کہ جو لوگ ایز کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہے ہیں وہ ایک اچھے اسٹینڈرڈ کا کام کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں issues of professional competence تو issues of professional competence جو ہیں وہ basically یہی ہیں کہ جو clinical psychologist ہے وہ خود ہی صرف کمپیٹنٹ نہ ہو بلکہ وہ جو سروسز مہیا کرے اپنے کلائنٹس کو یا اپنے پیشنٹس کو وہ ایسی سروسز ہونی چاہیے کہ جس سے کہ اس میں بہتری آئے سو ان ادر ورڈس ان ریگولیشنز کا جو ریشنائل تھا یا ایک مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ان کے اس کے ذریعے ریگولیشن کے ذریعے دو چیزیں اچیو کی جائیں ایک تو یہ چیز گارنٹی کی جائے کہ دی کوالٹی آف ورک جو ہے وہ اچھا ہو اور دوسرا یہ گارنٹی کیا جائے کہ, کہ یہ جو سروسز ہیں یہ پبلک گڈ میں ہو کہ لوگوں کے فائدے میں ہو لوگوں کے نقصان میں نہ ہو میں لیٹر آن اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں گا اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کئی کئی اسٹیپس سے ہمارا پروفیشن گزرا ہے پہلا سٹیپ جو تھا وہ یہ تھا کہ سرٹیفیکیشن کا امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے یہ سوچا کہ, کہ ایک ایسا سرٹیفکیشن کا سلسلہ شروع کیا جائے جس کی بیسس پہ ہم یہ ڈیٹرمن کریں کہ, کہ کون لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ کہلا سکتے کیونکہ اس سے پہلے کا جو دور تھا اس میں یو نو دیر وا لٹل کنفیوژن کہون سائیکو تھراپسٹ ہے کون سائکیٹرسٹ ہے کون کون یہ سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے کون یہ نہیں کر سکتا تو اب جن لوگوں کو یہ सर्टिफिकेशन ایشو ہوئی بیسکلی یہ सर्टिफिकेशन ایشو انہوں نے کی اس بیسس پہ کہ ان کی کوالیفکیشن کیا ہے کوالیفکیشن کے لیے یہ سب لوگ جو تھے یہ ڈاکٹریٹ تھے یا پی ایچ ڈی تھے پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کم از کم جو ہے وہ دو سال کی پوسٹ ڈاک ہونی چاہیے اس کے بعد انہوں نے پھر تھوڑا سا ریویو کیا اور دیکھا کہ اچھا یہ اگر کوالیفیکیشن میٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے اب سرٹیفکیٹ جب ایشو کر دیا جاتا ہے کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کو تو ایک قسم کا اس کو لائسنس مل جاتا ہے کہ بھائی وہ اب کام آگے کر سکتا ہے تو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کو پاکستان ایسوسیشن آف کلینکل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ہماری یہ ایسوسیشن بھی اس طرح کے سرٹیفکیشن جو ہے وہ ایشو کرتی ہے تو سرٹیفیکیشن کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی جس سے میں پہلے بتا رہا تھا وہ یہی ہے ٹو گارنٹی بیسٹ پاسبل ہیلتھ فار دا پبلک اور جب ایک پیشنٹ یا ایک مریض کسی تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے یا کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ انویریبلی اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈسپلے کرتا ہے اپنی کلینک میں تو اس لحاظ سے بھی ایک قسم کا یہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ یہ جو یہ سرٹیفائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے تو یہ سرٹیفکیشن از جسٹ ون وے آف گارنٹنگ کہ دی کوالٹی آف کیئر جو ایک انسان کو ملے گی اس شخص کے ساتھ وہ وہ پائے خاص یو نو لیول کی ہوگی وہ, وہ پائیدار ہوگی وہ اچھی ہوگی اور اس میں کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس جو کہ پیشنٹ کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں ان سے بھی بچت ہوگی یہ اب میں اس جنکشے پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو سرٹیفیکیشن کا فنومنا تھا یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے جو سائیکو تھراپی کا رل تھا وہ سارا کا سارا سائیکو سائکیٹرس کے پاس تھا تو جو سائکیٹرسٹ تھے وہ کیونکہ بیسکلی فزیشینس ہوتے ہیں تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی سائیکو تھراپی جو ہے وہ سائکٹریس ہی کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس سرٹیفیکیشن کی وجہ سے ایک ایسا اوتھینٹک آپ کہہ لیجئے لیجیے ایک ایسی عزت اور حوف افزائی ہوگی سائیکولوجسٹ کی کہ اب وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم بھی سرٹیفائیڈ ہیں اور ہماری بھی ٹریننگ اس فیلڈ کی ہے اور لہٰذا ہم صرف مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز نہیں ہیں بلکہ ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ ہم ٹرینڈ تھراپسٹ بھی ہیں اور ہم بھی چیزیں ڈیلیور کر سکتے ہیں فور پیپل ہو نیڈ آر کائنڈ آف ہیلپ اب جو دوسری اس کے بعد سرٹیفکیشن کے بعد سائیکولوجیکل کمیونٹی نے سوچا کہ اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کو مزید بہتر کس طرح اور بنایا جا سکتا ہے تو جو ایز اے نیکسٹ اسٹیپ جو چیز انٹروڈیوس ہوئی وہ لائسنس تھا اب میں تھوڑی سی لائسنس کی بات چیت کرنا چاہوں گا لائسنس جو تھا یہ سرٹیفکیشن سے تھوڑا سا اسٹرانگر کہہ لیجئے یا زیادہ رگرس ایک صنعت تھی لائسنس جو ایشو ہوتا تھا وہ صرف کوالیفیکیشن اور اور ٹریننگ کی بیسس پہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ تھا وہ زیادہ بڑھا دیا گیا اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ جو ٹریننگ ہے یہ دو سال پوسٹ ڈاک ٹریننگ کی بجائے یو you نو know, اس سے زیادہ پانچ سال کی پوسٹ ڈاک ٹریننگ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور جو چیز بڑی واضح طور پہ ڈیفائن کی گئی وہ یہی تھی کہ یہ جو لائسنس ایشو ہو رہا ہے جس شخص کو اس شخص کی ایکسپرٹیز کیا ہے وہ کن ایریاز میں کام کر سکتا ہے اور کن ایریاز میں کام نہیں کر سکتا اور اور کن ایریاز میں وہ فیس لے سکتا ہے اپنے کام کی اور کن ایریاز میں وہ فیس نہیں لے سکتا تو آئی مین دس وے یہ اور زیادہ ایک ایک بہتر طریقے سے چیز ریگولیٹ ہو گئی کہ ہر آدمی جو تھا وہ اٹھ کے اپنے آپ کو سائیکو تھراپسٹ اب نہیں کہہ سکتا تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تھراپی کر سکتا ہوں تو اس اس سے تھوڑی سی اپنا آپ کہہ لیجئے کہ ایک جو ایک, ایک ایسا مقام مل گیا مارے نفسیات کو کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بہتر پروفیشنل محسوس کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور اب میں تھوڑی سی بات لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ کی بھی کر دوں لائسنسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں اس میں پی ایچ ڈی جو ہے وہ تو منیمم ایجوکیشن ہے اس کے بعد پھر میں نے جس آپ کو بتایا دو سے پانچ سال کا پوسٹ ڈاک ایکسپیرینس تھا وہ ضروری تھا پھر اس کے بعد لائسنسنگ کے لیے انہوں نے اپنا ایک ایگزامینیشن بھی رکھ دیا یہ ای پی پی ایک علاقہ ہے اب پی ایچ ڈی جی ہونے کے باوجود انٹرن شپ کرنے کے باوجود پوسٹ ڈاک ایکسپیرینس کے باوجود بھی سائیکالوجسٹ کو ایک امتحان بھی پاس کرنا پڑتا تھا اور اس کی کچھ ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس بھی ہیں ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس میں بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ جی آپ سٹیزن کس موقعے ہیں آپ کی ریزیڈینسی کہاں کی ہے آپ کی ایج کیا ہے یو نو آپ کہاں رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اور اس میں مختلف اسپیشلٹیز ہیں جس میں کاؤنسلنگ سائیکالوجی کلینکل سائیکالوجی یو نو اس طرح کے جو فیلڈ ہیں سائیکالوجی کے وہ ان کی اسپیشلٹیز بھی ہیں تو یہ یہ جو لائسنس تھا یہ ڈیفینیٹلی ایک بہتر انسٹرومنٹ آپ کہہ لیجیے سمجھا جاتا ہے اور وہ سائیکالوجیس جو لائسنسڈ ہوتے ہیں ان کو بہتر موقعے جابز کے بھی ملتے ہیں اور ان کو پریکٹس کے بھی بہتر موقع ملتے ہیں اور زیادہ رسپانسبلٹی والی یو نو پوزیشنز میں ان کو انوالو بھی کیا جاتا ہے اب کچھ ایسے ایشوز جو جن کا تعلق جو لائسنسنگ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں کچھ ان کی بھی میں بات چیت کر لوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لائسنسنگ کے لائسنس تو چلے آپ نے ایشو کر دیے لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی ریسرچ ایویڈینس نہیں ہے کہ وہ سائیکلوجسٹ جو لائسنس یافتہ ہیں وہ نیسسیریلی ان کا جو کوالٹی آف ورک ہے وہ ان ٹرمز آف ڈلیوری وہ بہت بہتر ہے ان ان سائیکالوجسٹ سے جو کہ صرف سرٹیفائڈ ہیں ایک یہ بھی ایشو جو ہے وہ سامنے آتا ہے دوسرا جو ایشو ریگارڈنگ لائسنس لائسنسنگ سامنے آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو لائسنس ہے یہ صرف سائیکالوجسٹ کی کمپیٹنسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایشو نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ اس کا جو دوسرا مقصد جو زیادہ امپارٹنٹ مقصد کئی لوگوں کے में میں ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ گارنٹی کیا جائے کہ وہ پیشنٹس یا وہ پاپولیشن یا وہ पॉपुलेशन آف پاپولیشن جن کے ساتھ یہ हैं کام کرتے ہیں day day basis, آن ٹو ان کا کوئی, کوئی, ان, ان, ان, ان, ان کا نقصان کوئی نہیں ہوگا کہ دے ول بی ہینڈلڈ یو نو ود اے لاٹ آف کیئر اور ان کی جو نیڈس ہیں اور ان کا جو ان کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے ان کا جو کنسینٹ ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا اس کے علاوہ آئی تھنک یہ جو لائسنسنگ ہے یہ اس چیز میں اپنا ڈفرینشیٹ نہیں کرتی کہ آیا جو سائیکلوجسٹ ہے لائسنس ہولڈر اس کی کوالٹی آف سروس جو ہے وہ کیسی ہے آئی مین ون کین بی اے لائسنس ہولڈر اینڈ ڈو ایوریج کوالٹی ورک اور ون کین بی اے لائسنس ہولڈر اینڈ بی ایبل much better کوالٹی آف ورک تو یہ ان ایشوز کی وجہ سے پھر کلینکل سائیکالوجسٹ کمیونٹی نے اور خاص طور پہ جو ایسوسیشن ہیں ہماری مختلف ایسوسیشنس ہیں جیسے آپ کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا انہوں نے سوچا کہ بھائی اچھا اب اس کو اور بھی ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں انٹرسٹنگلی یہ بہتری کا جو پروسیس تھا یہ میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ساتھ کسی لحاظ کسی حد تک چلتا رہا ہے میڈیکل پروفیشن میں بھی اس طرح کی ریگولیشنز آئیں میڈیکل پروفیشنز میں بھی اس طرح کی سرٹیفیکیشنز آئیں اس طرح کی یو نو لائسنسز آئے ممبر شپس آئیں بورڈ ممبر شپس آئیں اسی طرح, سائکیٹری اور سائیکالوجی میں بھی یہ چیزیں ساتھ ساتھ آتی رہی نائنٹین فورٹی میں بہت عرصہ پہلے ایک امریکن بورڈ آف ایگزامینرز ان پروفیشنل سائیکالوجی بنا تھا اس کو پھر 1968 میں اس کو مزید اس کو ریویو کیا گیا اس کو ریوائز کیا گیا اس کو ایک قسم کی نئی جان اس میں ڈالی گئی اور یہ یہ جو بورڈ تھا اس نے سرٹیفیکیشن کے प्रोसेस کو کچھ تھوڑا اور بہتر کیا اور وہ جو بہتری تھی وہ اس طرح تھی کہ اب انہوں نے یو نو ریٹرن ایگزام کے ساتھ ساتھ اورل ایگزامس لینے بھی شروع کر دیے انہوں نے اورل اگزامس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شروع کر دیا کہ کیس ہینڈلنگ یو نو کلینکل سائیکالوجسٹ کی جو ہے وہ کیسی ہے اب کیس ہینڈلنگ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو اگزامینیشن ہوتا تھا وہ پریکٹیکل بھی شکل میں ہوتا تھا کہ اس کی سیٹنگ میں جا کے وزٹ کر کے دیکھا جاتا تھا کہ ہاؤ از ہی ہینڈلنگ اے کیس اگر وہ ہاسپٹل سیٹنگ میں تھا تو پھر ہاسپٹل میں یہ بورڈ کے ممبر جاتے تھے اور ڈائریکٹلی دیکھتے تھے کہ بھائی ہاؤ از ہی ہینڈلنگ دا کیس پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو پچھلے یو نو چھ مہینوں میں یا ایک سال میں جو کیسز کور کیے ہیں اس نے ان کا ریویو کرتے تھے ان کی رپورٹس پڑھتے تھے جس سے اندازہ ہو کہ اس کا جو اپنا کام ہے وہ کس پائے کا ہے یا کس نوعیت کا ہے اور کس اسٹینڈرڈ کا ہے اور اب انہوں نے اس بورڈ نے ایک اور جو چیز کی وہ یہ تھی کہ پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا دو سال کی پوسٹ ڈاک ٹریننگ ہوتی تھی یا, یا کئی دفعہ دو سے زیادہ کی بھی ہو جاتی تھی لیکن انہوں نے مینڈیٹری کر دی ایک, ایک, ایک انہوں نے کمپلسری ایک قسم کا کر دیا کہ یہ جو پوسٹ ڈاک ٹریننگ ہے یہ پانچ سال کی ہونی چاہیے تو اس سے اب آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ میں یہ جو ریگولیشنز آنی شروع ہوئیں تو ان کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ بہتر سے بہتر کوالٹی آف سروس پرووائڈ کی جائے اور اور زیادہ سے زیادہ پبلک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو واچ کیا جائے اب میں بات نیشنل رجسٹر کی کرنا چاہوں گا یہ 1975 میں انیس سو پچہتر میں ایک رجسٹر بنایا گیا امریکہ میں جس میں جتنے بھی سروس پرووائڈرس تھے ان کے بارے میں ڈیٹیل جو تھی وہ اکٹھی کرنی انہوں نے شروع کر دی اس نیشنل رجسٹر کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہر پروونس میں ہر شہر میں جو کلینکل سائیکالوجسٹ جس بھی قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری لسٹ ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کی ڈائریکٹری تھی جس میں جس میں پروفیشنس کے نام لکھے جاتے تھے ان کی ٹریننگ کے بارے میں لکھا جاتا تھا ان کی کوالیفیکیشنز کے بارے میں لکھا جاتا تھا ان کی ایریاز آف ایکسپٹیز کے بارے میں لکھا جاتا تھا اور یہ ایک اس کو اس میں رجسٹر ہونے کے لیے سائیکالوجسٹ کو کچھ پیسے کچھ فی دینی پڑتی تھی ٹو بی انرولڈ ان دی نیشنل رجسٹر تو نیشنل رجسٹر کا جو مقصد تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ عوام کو پبلک کو کے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ مہیا ہو جائے کہ جس میں لیٹ سے کہ اگر کوئی لاہور میں بیٹھا ہے اور اس کو ضرورت ہے کسی تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنے کی تو وہ ایک ایسی اس کے پاس ڈائریکٹری ہو یا بک ہو جس کو وہ کنسلٹ کرے اور وہ کھولے اور دیکھے بھائی لاہور میں کون کون کلینکل سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں کیا نام ہے ان کے کیا ان کی ٹریننگ ہے کن کنڈیشنس کے ساتھ وہ زیادہ کام کرتے ہیں اور اس چیز کو زین میں رکھتے ہوئے وہ پھر وہ سروسز جو ہے وہ رسیو uh, کرے تو یہ ایک قسم کا دس واز اگین وے آف ناٹ اونلی ہیلپنگ دا کلینکل سائیکالوجسٹ کہ ان کا پتہ چلے لوگوں کو بلکہ also, uh, uh, of helping the public the people کہ وہ ایک قسم کے دے کوڈ لک اراؤنڈ اینڈ شاپ اراؤنڈ فار سروسز یہ پتہ چل سکے کہ بھائی اچھا کون لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور ان کی ان کا فی سٹرکچر کیا ہے وہ کیا چارج کرتے ہیں سوفو اب نیشنل رجسٹر سے آگے پھر ایک دور شروع ہوا جو مینجڈ ہیلتھ کیئر کا دور تھا مینجڈ ہیلتھ کیئر جو ہے یہ ایٹیز اور نائنٹیز میں یو نو دس واز اے ویری ویری ینٹ کائنڈ آفرن اس سے مراد جو ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ جو ہیلتھ کیئر تھی وہ کچھ انشورنس کمپنیز اور کچھ ایسی آرگنائزیشن کے ہاتھوں میں چلی گئی جو وڈ پے پیئنگ ایکچولیز سو ان ادر ورڈ پہلے ایک دور آپ کو ایک, ایک دور تو وہ تھا جبکہ جب ایک آدمی بیمار ہوتا تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تھا اور ڈاکٹر اس کا علاج کر دیتا تھا اور وہ انشورنس کمپنی جو تھی وہ ڈائریکٹلی اس کے جو بھی فیس ہوتی تھی دے دیتی تھی پھر آہستہ آہستہ ایک وہ دور آیا کہ جب یہ چیز بہت عام ہو گئی اور اس اس میں جو ایکسپنسز تھے وہ بہت بڑھ گئے تو اس دور میں پھر ایسی آرگنائزیشنز ایسی کمپنیز یو نو ڈیولپ ہو گئی جن, جن, جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ممبر بناتی تھیں اپنا اور پھر وہ ان, ان کی جتنی بھی جو کیئر ہوتی تھی اس کا وہ خیال رکھتی تھی تو تو یہ لیٹ ایٹیز سے یہ ٹرینڈ جو تھا یہ چینج ہوا اور اس کے چینج ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جو کاسٹ کا فیکٹر تھا 80's میں وہ بہت بڑھ گیا یہ وہ دور ہے ذہن میں آپ رکھیں کہ جب ٹیکنالوجی جو تھی وہ آگے آ ایم آر آئی شروع ہو گئے کیٹ اسکین شروع ہو گئے انڈوسکوپیز شروع ہو گئی اور میڈیکل जो جو ہے جو جو وہ آگے آئی اسے اسے بہتری تو ہوئی لوگوں کی پیشنٹس کی جنرل جنرلی بہتری تو ہوئی لیکن جو کاسٹ تھی آف میڈیکل کیئر وہ بہت بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ٹیسٹنگ uh, uh, کی یا پیتھولوجیکل ٹیسٹنگ کی یا ان ان پروسیسنگ کی کاسٹ نہیں بڑھی بلکہ ڈاکٹرس کی فیس fee, بھی اور جو جو آپریشنز ہوتے تھے جو سرجری شروع ہو گئی اس کی وجہ سے ایک ایک اوور جو کاسٹ تھی میڈیکل ہیلتھ کیئر کی اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کیئر کی وہ بہت بڑھ گئی تو سو اس طرح کے ماحول میں یو you نو know کچ, کچھ کچھ چینجز جو تھیں وہ سسٹم میں بھی آنی شروع ہو گئی اور اس اس پہ سب سے پہلے جو چینجز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ DR, DRG کے نام سے مشہور ہے ڈی آر جی سے مراد ڈائگنوسس ریلیٹیڈ گروپس ہے آپ جاننا چاہیں گے کہ بھائی یہ ڈائگنوسز ریلیٹڈ گروپس سے مراد کیا ہے یہ وہ دور تھا کہ جب خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں ہمارے یہاں پہ تو ابھی یہ ڈی آر جیز کا سسٹم نہیں آیا کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں یا ہمیں کسی بھی میڈیکل کیئر کی ضرورت پڑتی ہے تو انویڈیبلی ہم اس سے جا کے کنسلٹ کرتے ہیں اور, اور ڈاکٹر کو ایک فیس دیتے ہیں یا اگر ہم کسی ایسی آرگنائزیشن میں کے امپلائی ہیں جہاں پہ میڈیکل کوریج ہے تو وہ آرگنائزیشن ہماری فیس دے دیتی ہے وہاں پہ ہم ڈائریکٹلی نہیں دے رہے ہوتے بلکہ آرگنائزیشن دے رہی ہوتی ہے تو یہ جو ڈی آر ڈی آر جیز کا کانسیپٹ تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا اس میں میڈیکل انشورنس کمپنیز نے اور باقی ایسی میڈیکل کیئر کی آرگنائزیشن جو اس ایریا میں تھیں انہوں نے یہ جب دیکھا کہ خرچے بہت بڑھ گئے ہیں اور ان کا ایکسپینڈیچر بہت بڑھ گیا ہے تو انہوں نے سوچا اے انہوں نے اے پی اے والوں سے بات چیت کی اور انہوں نے مل کے ایک جو فارمولا تھا نکالا وہ یہ تھا کہ ہم مختلف ڈائگنوسز جو پیشنٹس کے کرتے ہیں اس کے حساب سے ہیلپ ملے گی اب اس کی میں مثال یوں آپ کو دیتا ہوں کہ لٹ سے کہ اگر ایک شخص ڈپریشن کا مریض تھا تو وہ دیکھتے تھے دیکھ کہ بھائی کس قسم کا ڈپریشن ہے ری ریئیکٹو ڈپریشن ہے بائی پولر ڈپریشن ہے یا کوئی انڈوجنس ڈپریشن ہے کس قسم کا ڈپریشن ہے ہر ہر ڈائگنوسس کا ایک اپنا کاسٹ تھی وہ یہ کہتے تھے اچھا اگر بائی پولر ڈپریشن ہے تو انہوں نے فگر آؤٹ کیا ہوا تھا کہ جی بائی پولر ڈپریشن کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ چھ مہینے کا ہوگا اور چھ مہینے میں اتنے سائیکٹرسٹ کے ساتھ وزیٹیشن ہونی چاہیے اتنی وزیٹیشن سیرپس کے ساتھ ہونی چاہیے اتنا خرچہ دوائیوں کا ہوگا تو لہٰذا اس لحاظ سے انہوں نے ایک فگر آؤٹ کاسٹ کر لی مثال کے طور پہ نیٹسے کہ ایک آدمی جو اس طرح کے ڈپریشن سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے اس کا خرچہ اگر بیس ہزار روپے تھا تو یہ جو کمپنی تھی یہ کہتی تھی اچھا اگر آپ کا ڈائگنوسز بائی پولر ڈپریشن کا ہے تو پھر آپ کو جو سروسز ہماری طرف سے ملیں گی اس کی پیمنٹ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ بیس ہزار ہوگا اب یہ آگے بھی ہوتا تھا یا سروس پرووائڈر پہ ہوتا تھا کہ آیا وہ جو جو سروسز ہیں آیا وہ بیس ہزار کی پرووائڈ کرتا ہے یا دس ہزار کی پرووائڈ کرتا ہے یا پندرہ ہزار کی پرووائڈ کرتا ہے تو اس طریقے سے ایکچولی ہونا یہ شروع ہو گیا کہ جو ہاسپیٹلس تھے ان کو ایک قسم کا بجٹ سا آپ کہہ دیجئے کہ جی ان کو بجٹ مل جاتا تھا کہ جی یہ پیشنٹ اگر ڈائگنوز ایز بائیپولر ڈپریسو ہوا ہے تو اس کا بیس ہزار آپ کو مل جائے گا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ بیس ہزار خرچے اٹھارہ ہزار خرچے یا بائیس ہزار خرچے باقی جو تھا وہ اپنے پاس سے دینا پڑتا تھا تو یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ کاسٹ افیکٹو ان سروسز کو بنانے کا طریقہ تھا اسی طرح اس کے بعد ایک اور چیز جو آئی اس کو ایچ ایم او کہتے ہیں ایچ ایم او سے مراد ہیلتھ مینٹیننس آرگنائزیشن ہے ہیلتھ مینٹیننس آرگنائزیشن جو تھی یہ بھی ایک کمپریہنسو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنے کا ذریعہ تھا ایک طریقہ تھا لیکن یہ سلائٹلی ڈفرینٹ طریقہ تھا اس طریقے کار میں جو آپ یہ کہہ رہی جو پیشنٹ ہوتا تھا وہ ایک قسم کا سبسکرائبر تھا تو ایز اے سبسکرائبر وہ ہر مہینے ایک خاص اماؤنٹ جو تھا وہ ٹورڈ ہز اون انشورنس وہ دیتا رہتا تھا مثال کے طور پہ وہ ہزار روپیہ مہینہ جو تھا وہ اپنا ایچ ایم او کو دیتا رہتا تھا تو اب اس کے بعد اگر اس کو کسی بھی سال کے دوران اگر ڈیوریش ایک سال کی ڈیوریشن میں جس کی اس کے پاس ممبر ہوتی تھی یہ رینیوبل ہوتی ہے آن اے ڈیئرلی بیسس اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی علاج کی تو وہ ایچ ایم او کے پاس جاتا تھا اور ایچ ایم او نے جس جن ڈاکٹرز کا یا جن ہاسپٹلس کا تعین کیا ہوتا تھا وہ صرف انہی کے پاس جا سکتا تھا پروڈکٹس ہے کہ جی اگر میری ضرورت تھی ڈینٹل ورک کی تو میں اسی ہاسپٹل کے پاس جاتا جا سکتا تھا جس کے جو میرے جہاں پہ میری رجسٹریشن تھی یا اگر میری ضرورت تھی تھیراپی کی تو میں صرف اسی کے پاس جا سکتا تھا یا اگر مجھے کوئی فزیکل النس ہوتی ہے تو میں اسی کے پاس جا سکتا تھا تو اس میں تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ایک قسم کی تھوڑی سا ریسٹرکشنس ہی آ گئی کہ آپ کس کے پاس جا سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ایچ ایم او کا کانسیپٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ فکس کر دیا جائے کہ ممبر جو ہے سبسکرائبر جو ہے وہ کس آرگنائزیشن یا کس ہاسپٹل یا کس کلینک میں جا سکتا ہے اور کس میں نہیں جا سکتا اس کے بعد ایچ ایم اوز کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ جو سامنے آیا وہ پریفرڈ پرووائڈر آرگنائزیشن کا جس کو جس کا ایبریویشن پی پی او ہے پریفرڈ پرووائڈر آرگنائزیشن سے مراد ایک ایسا نیٹورک تھا کہ یہ آپ کہہ لیے جیسا ہمارے پاکستان میں بھی آج کل یہ موجود ہے کہ پینل سسٹم ہے کہ آپ اگر سے ورچوئل یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں تو آپ کی ایک پینل ہوگی جس کے پاس آپ جا سکتے ہیں اپنے علاج کے لیے یا اگر آپ ریلوے میں کام کرتے ہیں تو آپ کی ایک پینل ہے یا اگر آپ نیشنل بینک میں کام کرتے ہیں تو ایک پینل آف کنسلٹنٹس ہے آپ کی جس کے پاس آپ جا سکتے ہیں تو یہ کانسیپٹ جو تھا یہ تھوڑا سا بہتر اس انداز سے تھا کہ اس میں تھوڑی سی وسط تھی اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تھی کہ اب جو سبسکرائبر تھا یا جو پیشنٹ تھا یا جس کو ضرورت تھی میڈیکل سروسز کی وہ اپنے پینل کو دیکھ سکتا تھا کہ اچھا میری پینل پہ کون کون لوگ ہیں اب یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ جو پینل جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے جو سسٹم تھا اس میں تو ایک ہاسپیٹل یا ایک کلینک جو تھی وہ مقرر کر دی جاتی تھی جہاں آپ جا سکتے تھے اس میں یہ تھا کہ there was a panel of people consultants that you could go to تو لہٰذا اس میں جو چوائس تھی سبسکرائبر کی وہ بڑھ گئی وہ اس میں تھوڑی سی ایک فلیکسیبلٹی آ گئی اور یہ جو سروسز تھیں یہ ساری کی ساری جو تھیں یہ آتھرائزڈ سروسز تھیں کہ انشورنس کمپنیز جو تھیں وہ اس ان کی اجازت دیتی تھی کہ بھئی ہاں آپ ان لوگوں کے پاس جا کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور وہ جو آپ کا علاج ہوگا وہ ہم جو ہے اس کو ہم کور کریں گے اب اس جنکچر پہ تھوڑا سا ویلو ایٹ کر لیں ان ایچ ایم اوز کو اور پی پی اوز کو کہ ان کا امپیکٹ جو تھا وہ ہیلتھ کیئر پہ کیا بنا اس ان کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ایک تو چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ جنرلی جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ جو ایچ ایم اوز کے پاس بھی گئے یا پی پی اوز کے پاس بھی گئے ایک ایک تو یہ جنرلی فیلنگ آنی شروع ہو گئی کہ جی ہم ہم تھوڑی سی ہم پہ ریسٹرکشن لگ گئی ہے کہ ہم علاج جو ہے وہ کس حد تک کرا سکتے ہیں وہ اس طرح کے لٹ کہ اگر آپ آپ کا ڈائگنوسس جو تھا اسے آپ کو دس ہزار روپئے کی اجازت دیتا تھا اور اگر آپ کا ڈاکٹر یہ فیل کرتا تھا کہ نہیں آپ کو تو زیادہ دیر تک علاج میں رہنے کی ضرورت ہے اور آپ کے علاج جو ہے وہ اس کی جو کاسٹ ٹوٹل کاسٹ ہوگی وہ پندرہ ہزار ہوگی تو پھر اب ایک پرابلم جو پیدا ہو گئی وہ یہی تھی کہ ڈاکٹر کو کیونکہ اب اپنے پلے سے تو پیسے خرچنا نہیں چاہتا تھا تو ڈاکٹر کو تھوڑا سی باؤنڈریز تھوڑا سی یہ لائنیں ڈرا کرنی پڑ گئیں کہ جی کہاں پہ علاج کو ختم کرنا ہے تو اس سے جو ایک اوور ایک تاثر سا لوگوں میں پیدا ہوا ان سالوں میں وہ یہ تھا کہ جنرلی پیشنٹس جو تھے دے ور ڈسٹسفائیڈ ود دا سروسز اور اکثر اوقات وہ یہی کہتے تھے کہ جی وہ جو پرانا سسٹم ہوتا تھا کہ ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے ہم نے جا کے علاج کروا لیا ہے اور جتنی بھی اس کی کاسٹ آئی ہے وہ ہم نے اپنی انشورنس ہماری انشورنس کمپنی نے ریئمبرس کر دی ہے وہ سسٹم سب سے ہمارے لیے بہتر تھا کیونکہ اس میں ہمیں کم از کم ایک ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہمارا پوری طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ پوری توجہ دے رہا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس پہ پر کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ جلدی سے ٹریٹمنٹ جو ہے اگر وہ دس ہفتوں کا ٹریٹمنٹ ہے اب اس پہ پر یہ پریشر نہیں ہوتا تھا کہ اس کو چھ جی ہفتوں میں ختم کرے تو ایک جنرل سا ڈسکنٹینٹمنٹ اور انہیپینس جو ہے وہ اس سے آنی شروع ہو گئی اور اور یہ جو مینج کیئر کا سسٹم تھا جو ان آرگنائزیشنز نے پی پی اوز نے اور انہوں نے ایچ ایم اوز نے جو آفر کیا یہ ایک قسم کا بلکہ دو اس اس کا مقصد تو یہی تھا کہ लोगों سے लेकिन लोगों का کی جائے لوگوں کو لیکن لوگوں کا جو से ایلیمنٹ آف ڈس سیٹسفیکشن تھا اس کی وجہ سے یہ ایک قسم کا نائٹ میئر بن گیا نائٹ میئر سے مراد میری یہی ہے کہ ایک ایسا خواب جو خوفناک خواب تھا ایک ڈرونا خواب خواب تھا کہ جس سے پیپل ایز اپلنگ گڈ اباؤٹ اٹ اور فیلنگ ہیپی اراؤنڈ اٹ اسٹارٹورڈ اینڈ دے اسٹارٹ آف اٹ اینڈ انہیپی ود اٹ لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ کچھ ہڈن بینیفٹس بھی اس ان ایچ ایم اوز اور پی پی اوز کی وجہ سے پروفیشن میں آئے وہ ہڈن بینیفٹس آپ پوچھنا چاہیں گے کی کیا تھے ایک تو وہ بینیفٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اب کلینکل سائیکالوجسٹ جو تھے وہ ایز اے ٹیم ان کا کام کرنے کا سلسلہ زیادہ ہو گیا کیونکہ اب ان کو سائیکٹرسٹ کے ساتھ یا ان کو سوشل ورکر کے ساتھ مل کے کئی دفعہ کام کرنا پڑتا تھا اور جب مل کے کام کرنا پڑے تو وہ ایک انٹر ڈسپلنری کوآڈینیشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ یو نو ان دا پاسٹ یہ ہوتا تھا کہ جو کرینکل سائیکالوجسٹ کے پاس چلا گیا وہ پھر صرف کرینکا سائیکالوجسٹ کے پاس گیا جو سائیکیٹرس کے پاس چلا گیا وہ صرف psychiatrist کے پاس ہی گیا لیکن اب جو اس system کی وجہ سے ایک جو نئی چیز پیدا ہوئی اور جو سامنے آئی ایک نئی ریئلائزیشن جو سامنے آئی اور میں اس کو ایک ڈیفینیٹ بینیفٹ کہوں گا وہ یہی تھی کہ ایک ٹیم ورک کا کانسیپٹ تھا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لیے کرنے کا کانسیپٹ جو تھا کہ سائیکالوجسٹ جو تھا وہ سائیکیٹرس کے ساتھ اپنے پیشنٹ کو ڈسکس کرتا تھا اگر وہی پیشنٹ سائکیٹرسٹ کو بھی کنسلٹ کر رہا ہے تو دونوں مل کے آپس میں بورڈ میٹنگز کرتے تھے آپس میں ڈسکس کرتے تھے ایک کامن اسٹریٹجی ایوالو کرنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ چیز جو تھی یہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ کے بینیفٹ میں ثابت ہوتی تھی دوسری چیز جو ایک ہڈن بینیفٹ کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ تھا اکاؤنٹیبلٹی ان دا سینس ایسی اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہو گئی کہ, کہ اب جو پروفیشنل تھا وہ اکاؤنٹیبل ہو گیا ٹو دیز کمپنیز ہوور گونگ ہم دا پیمنٹ یو نو انشورنس کمپنیز اور یہ اور کمپنیز جو تھی کہ اب اسے بتانا پڑتا تھا ان کو لکھ کے رپورٹ دینی پڑتی تھی کہ, کہ کیا پروگرس ہوئی ہے اور اور مزید کتنا کام درکار ہے اور کیا اس کے objectives of goals treatment کے کیا ہوں گے تو اس سے ایک تھوڑا سا پریشر پروفیشنل دے بھی پڑ گیا اور یہ پروفیشنل پر پریشر جو تھا اس کا تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا کہ پروفیشنل زیادہ چکن ہو گئے کیوں نو دیور مور الرٹ ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ اگر کورس جو ہے ٹریٹمنٹ کا اگر میں نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ بیس سیشنز میں مکمل ہو جائے گا تو پھر مجھے اس پہ اس, اس, اس, اس کی اس کی مانیٹرنگ جو ہے اس, اس کی رپورٹنگ آف اے سارٹ بھی کمپنی کو کرنی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ آگے وٹ از اٹ در آئی انٹین ٹو اچیو ود مائی کلائنٹ تو اس سے تھوڑا سا وہ جو ایک پرانا کانسیپٹ ہوتا تھا سائیکوتھیراپی میں جو فراڈین کانسیپٹ کراتا ہے سائیکو انالیٹیکل کانسیپٹ جو تھا کہ کاؤچ پہ آپ اپنے کلائنٹ کو لٹا کے فری ایسوسیشن کے ذریعے لمبی انسائک تھراپی کرتے تھے اور یہ جو انسائٹ تھیراپی ہوتی تھی یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا ہفتے میں چار دفعہ آپ کو اس موڈیلٹی میں یا اس تھیراپی میں آپ کو بلانا پڑتا تھا اور یہ کئی کئی سالوں چلتی تھی اب اس دور میں یہ جو یہ موجودہ جو دور ہے اس میں اس طرح کی ہر جو اپروچ ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سارٹ آف بیک گراؤنڈ میں چلی گئی کیونکہ یہ جو یہ جو لمبے میتھڈ سے تھے یہ جو لمبی ٹریٹمنٹ تھی وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور خاص طور پہ کوئی بھی انشورنس کمپنی جو بل کر رہی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کے کی فیس کو وہ تو ڈیفینیٹلی یہ نہیں چاہتی کہ جو جو سبسکرائبر ہے وہ کسی ایسی ٹریٹمنٹ میں انوالو ہو جائے جو کئی کئی سال چلے اسی لیے جو ایک ایک فائدہ اور ہوا وہ یہی ہوا کہ اب ان کمپنیز نے کچھ مقرر کر دیا کہ ایک سال میں فار انسٹنس پچیس سے زیادہ سیشنز جو ہیں وہ ایک پیشنٹ نہیں لے سکتا سائیکو تھراپی کے تو دس واز اے کائنڈ تو تو اس باؤنڈری میں ہی تیراپس کو بھی رہنا پڑتا ہے تو آبویسلی اس سے تھوڑی سی بہتری آئی اور اس سے ایک اور جو ہڈن بینیفٹ ہوا وہ یہی ہوا کہ کچھ ایسی موڈیلٹیز اور ایسی اسٹریٹجیز ایوالو ہوئی جو کہ شارٹ ٹرم تھراپیز کراتی ہیں کہ جہاں پہ مثلا جو تھیراپی کا جو پروسیس ہے وہ وہ کچھ سالوں میں نہیں جاتا بلکہ وہ آٹھ سے بارہ سیشنز میں ہی تھیراپی جو ہے مکمل ہو جاتی ہے تو یہ یہ آئی تھنک کچھ ہڈن بینیفٹس بھی اس کے تھے اب میں بات کرنا چاہوں گا ایک اور بہت اہم ایشو کی جو پرسکرپشنج ایشو کہلاتا ہے سائیکولوجی میں یہ جو ایشو ہے یہ پچھلے چند سالوں سے اس نے کافی طول پکڑ لی ہے اور کافی ایک اسٹرانگ لابی سائیکالوجسٹ کمیونٹی میں جو ہے وہ اس کے فیور میں بن گئی ہے یہ ایشو بیسکلی یہ ہے کہ آج تک سائیکولوجسٹ uh, جو تھے ان کا جو کام تھا وہ بیسکلی اسسمنٹ ڈائگنوسز اور سائیکو تھراپی یا سائیکو تھراپیٹک ٹریٹمنٹ کرنا تھا لیکن اوور دا ایئرز آف ورکنگ ود سائکیٹرک پیشنٹس اینڈ پیپل جن کو کوئی سائیکولوجیکلی یا اموشنلی ڈسٹرب لوگوں سے کے کام کر, کر کے اور اور, اور کیونکہ کے دوران بھی ایسے کورسز بھی سائیکالوجسٹ کو پڑھنے پڑتے ہیں جن کا تعلق کچھ سائیکو uh, فارمکالوجی سے بھی ہوتا ہے تو سائیکالوجسٹ جو تھے وہ انہوں نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی دوائی دینے کا رائٹ right ہونا چاہیے اب یہ جو چیز تھی یہ آہستہ آہستہ یو you نو know, اس نے ایک, ایک, ایک, ایک یہ تھوڑی سی پاپولرائز ہوئی اور امیریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کے لیول پہ بھی ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ اس پہ شروع ہو گئی ڈیبیٹ ان دا سینس کے جو سائیکیٹرک کمیونٹی تھی یا جو فزیشنس تھے وہ تھوڑا سا یو you نو know اس کی فیور میں نہیں تھے اور جو سائیکالوجسٹ تھے وہ کچھ اس کی فیور میں تھے تو یہ سب سے یہ سب سے پہلے جو چیز تھی یہ ایکچولی اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں شروع ہوئی کیونکہ کیلیفورنیا ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ انویڈیبلی جو بھی دنیا یہاں کے تجربے ہیں یا ایکسپیریمنٹیشن ہے وہ, وہ اس کا جنم وہیں سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو رولز ہیں یا جو ان, ان کے پالیسیز uh, ہیں وہ کافی فلیکسیبل ہیں اینڈ دے آر کوائٹ کنڈیوسو فارو فار فار نیو تھاٹ اینڈ نیو ڈسکوری نیو ایکسپیریمنٹیشن تو سائیکالوجسٹ جو تھے وہ کیونکہ آلریڈی پچھلے کئی برسوں سے ایسی ریسرچ میں انوالو تھے جس کا تعلق سائیکو سے تھا ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی وہ اس طرح تعلق تھا کہ ایک تو مختلف دوائیوں کا جو اثر پیشنٹس پہ پڑتا ہے اور اس سے جو چینج آتی ہے ان کی سائیکیٹرک کنڈیشن میں یا مینٹل سٹیٹس میں اس کے اراؤنڈ ان کی بے شمار ریسرچز جو تھیں وہ جاری تھیں تو لہٰذا ان کو ایک فیئلی اچھی انسائٹ جو تھی وہ دوائیوں کے بارے میں تو اکثر ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بے شمار ایسے پروگرامز جس طرح الکوحلک انانمس ہے یا جس طرح سبسٹینس اینڈ ڈرگ ابیوز پروگرامس ہیں یا جس طرح یو نو اگر کوئی ہیروئن کا ایڈکٹ ہے اور اس کو ہیروئن سے ہٹانا ہے تو اس کا جو ڈیٹاکسفیکیشن کا پروگرام ہے وہ انویریبلی یو نو سائکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اچھا مینج کرتے ہیں تو اس طرح کے جو کلوز نیچوں کے کام کام جو ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو تھا اس کو بھی پریٹی مچ ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی دوائیوں کے اراؤڈ کیونکہ مائنڈ یو دوائیوں کے پانچ چھ مین گروپس ہیں اور اسی انہیں گروپس میں ہی زیادہ تر دوائیاں ہیں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ڈپریشن سے ڈیل کرتی ہیں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو یو نو اسکیزوفینیا سے ڈیل کرتی ہیں کچھ پیرانویا سے ڈیل کرتی ہیں یو نو کچھ اینگر سے ڈیل کرتی ہیں کچھ ہائپر ایکٹیویٹی سے ڈیل کرتی ہیں تو بیسکلی یہ جو گروپس یہ یہ چند موٹے موٹے گروپس ہیں تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سائکیٹرسٹ کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ کی بھی بیکاز آف دیئر ایکسپوئر آف ریسرچز ان دس ایریا اینڈ دیئر ایکسپوئر ٹو کورسز جو انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی پروگرامس میں سائیکو فارما میں پڑھے ہوتے ہیں اس سے کافی اچھی خاصی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو لہٰذا سائیکالوجسٹ so کمیونٹی جو ہے وہ اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہمیں جو ہے ہمیں بھی رائٹ میں ہونا چاہیے پرسکرپشن کا جس طرح کہ جی اور ڈاکٹر کو ہے اگر آپ غور کریں تو ایٹی پرسینٹ جو ڈرگ یوز ہے میڈیسن کا جو یوز ہے وہ کوئی سائیکٹریسی نہیں کر رہے وہ بلکہ جنرل پریکٹیشنرس کرتے ہیں کیونکہ جنرل پریکٹیشنر یو نو ایک ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آف کا ہم سب سے پہلے تو اپنے جنرل پریکٹیشن کے پاس جاتے ہیں یہ فیملی فزیشین کے پاس جاتے ہیں اپنی کنڈیشن کو لے کے تو انویریبلی وہ سائکیٹرس کے پاس ریفر نہیں کرتے جب تک کہ کنڈیشن ہماری بہت سیریس نہ ہو جائے تو تو لہٰذا یہ جو دوائی کا جو یوز ہے یہ جنرل پریکٹیشن بھی کر رہا ہے یہ میڈیکل یہ, یہ فیملی فیملی ڈاکٹر بھی کر رہا ہے جس کو ہم فیملی فزیشن کہتے ہیں اور یہ سائکیٹرسٹ بھی کر رہا ہے تو اب جو آواز پیدا ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ بھائی اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ اے کلینیکل سائیکولوجسٹ اچھا اس آواز کے اراؤنڈ کچھ اپوزیشن بھی آ رہی ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے یہ جو اپوزیشن ہے یہ پرائمریلی امیرکن میڈیکل ایسوسیشن اور امیریکن سائیکٹرک ایسوسیشن کی طرف سے آ رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کلینیکل سائیکولوجسٹ کے پاس کیونکہ میڈیکل ڈگری نہیں ہے لہذا اس کو دوائی نہیں دینی چاہیے سو ان ادر ورڈ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان آڈر ٹو یو نو پرسکرائب میڈیسن یو نیڈ ٹو بی اے میڈیکل ڈاکٹر یہ تو ہوگئی نا وہ اپوزیشن جو باہر سے آ رہی ہے میڈیکل کمیونٹی سے آ رہی ہے یا سائکیٹرک کمیونٹی سے آ رہی ہے اس کے علاوہ کچھ اپوزیشن ود دا سائیکولوجیکل کمیونٹی بھی ہے ود دا سائیکولوجیکل کمیونٹی جو ہے اپوزیشن وہ بیسکلی اس اس بنا پہ ہے کہ آرٹ आर جو یہ کہتے ہیں کہ कि کلینیکل سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ تو तो تھراپی ہے وہ تو ٹاکنگ تھیراپی ہے وہ تو بات چیت کر کے بہتر کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو یا وہ اسسمنٹس کیری آؤٹ کر کے ٹیسٹنگ کیری آؤٹ کر کے بہتر بہتری لانا ہے کلائنٹ میں اس کے رویے کو بدلتے اس میں بہتری لانا ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کو بہتر کرنا ہے اس کی سوچ کو بہتر کرنا ہے تو لہذا آ, آ, اس اس لابی کا کی سوچ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو دوائی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر وہ ایک قسم کا ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اس مین فوکس سے جس جو پچھلے سو سال سے اس کا رہا ہے اور اسی لابی کی ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो दवाई हैं देने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया तो वो फिर साइकेट्रिस्ट के जो के पिछले यू you नो know, एक सदी से दवाईयों के सिलसिले में इन्वॉल्व हैं वो उनके एक किस्म के जूनियर साकेट्रिस्ट कराना शुरू हो जाएंगे या बन जाएंगे क्योंकि जाहिर है कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी पुरानी है तो एक किस्म की डिपेंडेंसी सी हायरारकी सी बन जाएगी یو نو سینئر سائیکٹرسٹ اینڈ دی سائیکالوجسٹ بینگ کنسیڈرڈ ایز لائک جونیئر سائیکٹرسٹ تو یہ چیز بھی جو تھی یہ کئی کلینیکل سائیکالوجسٹ کو لہذا اس لہٰذا اس وجہ سے پسند نہیں آئی ایک اور ایلیمنٹ جو سامنے وہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جب دوائیاں کلینیکل سائیکالوجسٹ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر نیچرلی جو سائیکوفارما سائیکو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو یہ دوائیاں بناتی ہیں پھر ان کا جو کنٹرول ہے وہ شروع ہو جائے گا آئی مین یہ وہ چیز ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکو یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یہ ورچولی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی قسم کے انسینٹیوز یہ پروفیشنلز کو دیتی ہیں شکر یہ ہے کہ اب تک تو کم از کم کئی نا سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ ان کے وہ انسینٹیوس کا انتظار کریں یا وہ وہ علاج کا طریقہ استعمال کریں جس پہ ان کو کوئی پرسنل انٹرسٹ یا فائدہ ہو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پوائنٹ آف ویو اس لابی کا ہے وہ یہی ہے کہ ایک ڈفرینسیشن ایک کلیئر کٹ باؤنڈری جو ہے وہ رہنی چاہیے کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائکیٹرسٹ اور سوشل ورکر کے درمیان یہ اس میں اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے اس باؤنڈری میں تو یہ یہ کچھ وہ چیزیں تھیں جو کہ اس طرف سے سائکیٹرک اور میڈیکل ایسوسیشنس کی طرف سے اور اپنے سائیکولوجسٹ کی طرف سے اس کے اس کے اراؤنڈ آئیں اب ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ جو یہ جو پرسکرپشن کے رائٹس ہیں یہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ آج کل اس کے پیچھے اس ایشو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی ان کا ان کی جو سوچ ہے یا اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں دی شڈ بیکم ایز انڈیپینڈنٹ ان ٹرمز آف سروس پرووائڈر اور ایک چیز ان میں یہ رکھیں کہ کلینکل سائیکولوجسٹ کا جو کمپیریزن وہ کرتے ہیں وہ یا جو ان کی ایک قسم کا مقابلہ کہہ لیجئے وہ سائکیٹرسٹ کے ساتھ ایک قسم کا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایک قسم کا سائکیٹرسٹ کمیونٹی کے پیچھے پیچھے وہ وہی رائٹس مانگ رہے ہوتے ہیں جو ان کے ہیں تو تو ایک ایک جو سوچ ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ جی اگر اگر ایک سائیکٹرسٹ کو جو ہے وہ فل فلیج رائٹس ہیں کہ وہ کس کو ایڈمٹ کرے کس کا علاج کرے کتنا سا علاج کرے کب اس کو ایڈمیشن دے کب اس کو ٹرمینیٹ کرے ہاسپٹل سے تو سائیکالوجسٹ بھی جو ہے وہ اس قابل ہے اس کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ بہت ایڈیکویٹ ہے وہ بھی یہ فیصلے کر سکتا ہے کہ جی وہ اپنے پیشنٹ کو کتنے عرصے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرے اور انہوں کا اب نکال لے سو فور so دوسری جو سوچ ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سوشل یا سوسائٹی کے لیول پہ نیڈ جو ہے وہ ایک ہولسٹک میڈیسن کی وہ بہت زیادہ ہے ہولسٹک میڈیسن سے میری مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک شخص اپنا ڈپریشن لے کے مثال کے طور پہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے اور وہ اگر کسی ایسے ایسے شہر میں جاتا ہے کہ جہاں پہ قریب کوئی سائیکٹرسٹ نہیں ہے تو پھر وہ سائیکالوجسٹ جو ہے ہی شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف آل دا نیڈز پیشنٹ پھر یہ نہ ہو کہ جی ایک اس کی جو نیڈ ہے وہ تو کانے نو میں پوری ہو رہی ہو اور دوسری جو اس کی نیڈ ہے وہ اس کے لیے اس کو پنڈی جانا پڑ رہا ہو یا لاہور آنا پڑ رہا ہو تو آئیڈیا مقصد یہی ہے کہ میکسیمم ہیلپ جو ہے وہ کس طرح دی جا سکتی ہے اور میکسیمم ہیلپ سے مراد جب ہم مینٹل ہیلتھ کے فیلڈ میں میکسیمم ہیلپ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ بہت دا میڈیسنل ہیلپ اینڈ دا تھیریپٹک ہیلپ وہ اس طرح دی جا سکے اب میں تھوڑے سے جو پروز اینڈ کونز ہیں اس سوچ کے ان کے بارے میں بھی بات چیت کرنی چاہوں گا ایک جو اس کا فائدہ جو ہے یہ پریولیج ملنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت وسیع ہو جائے گی وسیع سے میری مراد یہی ہے کہ بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہو جائے گا زیادہ ایریاز کور ہو جائیں گے زیادہ جگہوں پہ سائیکالوجسٹ چلے جائیں گے اور ان کو ایک انسینٹیو ہوگا کہ وہ تھیراپی کے ساتھ ساتھ وہ دوائیاں بھی دے سکتے ہیں اور آبویسلی جب کیونکہ بیشتر کئی دفعہ جو کنڈیشنز ہیں ان میں دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک جو فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اگر وہ صرف تھیراپی کرتا ہے تو اس کو ایک گھنٹہ دیتا ہے ایک پیشنٹ کو تو اگر اب وہ ساتھ دوائی بھی دے رہا ہے اور لیٹ سے کہ اس پیشنٹ کو تھیراپی کی ضرورت نہیں ہے صرف دوائی کی ضرورت ہے تو وہ ایک گھنٹے میں پانچ یا چھ پیشنٹس دیکھ سکتا ہے تو آئی مین ان دیٹ وے اکنامکلی بھی یہ تھوڑا سا اس کے لیے زیادہ لوکریٹو آپ کہہ سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ یہ جو کمپنیز جو یہ بلز افورڈ کر رہی ہوتی ہیں پے کر رہی ہوتی ہیں علاج کا ان کے لیے بھی یہ زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے اور کہ ایک ہی جگہ پہ سارے علاج ہو جائیں تو ان سے ان کی بے شمار کوسٹ جو है وہ کم ہو جاتی ہے اور تیسری جو اس کا فائدہ وہ یہ ہے کہ ایک مارکیٹ میں ایک کمپٹیشن کی انوائرمنٹ پیدا ہو جاتی ہے جب کمپٹیشن کی انوائرمنٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ہر انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر سروس مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوپن مارکیٹ اگر ہو اور اس میں کمپٹیشن ہو اور جب یہ بھی پتہ ہو کہ, کہ آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کی بیسز پہ لوگوں نے آپ کے پاس آنا ہے تو پھر اس سے جو کوالٹی آف ورک ہے پروفیشنل کی وہ بہتر ہو جاتی ہے اب میں کچھ ان چیزوں کی بات کرنی چاہوں گا جو کہ آپ کہہ لیں کہ ڈی میرٹس ہیں یا کونس ہیں یہ جو پرسکرپشن کے پرولیج کے جو ہیں اس کا ایک سب سے بڑا جو آئی تھنک نقصان ہو سکتا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو فوکس اور ایمفس جو سائیکو سائیکوتھراپی پہ ہے جو بات چیت کر کے یو نو چینج لانے پہ ہے وہ شفٹ ہو جائے گا اور یہ ایک قسم کی کنسیپشل شفٹ ہوگی جس کا ایک دور پا اثر پڑے گا اور ایک اور اس کا جو نقصان ہے وہ دوسرا وہ یہ ہے کہ سیکٹرس کے ساتھ سیکیٹرس کمیونٹی کے ساتھ ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو جائے گی اور یہ جو فضا ہے یہ اتنی جو ہے صحت مند ثابت نہیں ہوگی اب میں بات کرنی چاہوں گا میڈیکل سٹاف پریولیجز کی میڈیکل سٹاف پریولیجز سے میری مراد وہ پریولیجز ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے پاس ہمیشہ سے ہیں سائیکیٹرس کے پاس بھی ہمیشہ سے ہیں ان کا ان کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پہ ہسپٹلائزیشن سے ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو خود سے ہسپٹلائز نہیں کر سکتا اس کو پیشنٹ کو ہسپٹلائز کرنے کے لیے کسی نہ کسی سائیکیٹرسٹ کو یا کسی نہ کسی فزیشین کو انوالو کرنا اس کے لیے لازمی ہے تو اب یہ جو موومینٹ شروع ہوئی ہے اس میں یہ چیز بھی کہی جا رہی ہے اور یہ یہ تقریباً سولہ پرسینٹ کلینکل سائیکالوجسٹ جو امریکہ میں ہیں ان کو یہ یہ پریولیج اب مل گیا ہے کہ وہ خود سے اپنے پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کر سکتے ہیں اور وہاں جا کے اس پیشنٹ کو باقاعدہ ریگولر بیسس پہ جس طرح ایک سائیکٹرسٹ یا ایک فزیشین اپنی ریگولر وزیٹیشن کرتا ہے اور جا کے معائنہ کرتا ہے اب وہ بھی جا کے کر سکتے ہیں اور وہ یہ بھی اب ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کتنا عرصہ رہنا چاہیے اور کب اس کو فارغ کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے جو ہمارے فیلڈ میں پچھلے کچھ سالوں میں آیا ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور بڑے امپورٹنٹ ایشو کی جو پرائیویٹ پریکٹس کے سیکٹر میں پچھلے کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ پچھلے تیس سالوں میں خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہت بڑھ گئی ہے I mean there are a lot of people who have come into private practice تقریباً ٹو تھرڈ of the clinical psychology community جو ہے وہ اگر فل ٹائم پرائیویٹ پریکٹس میں نہیں بھی ہے تو وہ پارٹ ٹائم پرائیویٹ پریکٹس میں تو ضرور ہے پارٹ ٹائم پرائیویٹ پریکٹس سے مراد میری یہی ہے کہ اگر وہ صبح کسی hospital setting میں یا کسی مینٹل ہیلتھ کیئر یونٹ میں کام کر رہے ہیں تو وہ شام کو یو نو ایک آدھ پیشنٹ بھی دیکھتے ہیں اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں تو یہ پارٹ ٹائم یہ چیز ہے تو اگر پچھلے تیس سالوں میں اس ٹرینڈ کو کا موازنہ کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو جو چیز سامنے ریسرچ ایویڈنس جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیئرلی دیر ار انکریز آف 47% سیون پرسینٹ آف پرائیویٹ پریکٹیشنرس لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے یہ یہ ہمارے مائنڈ یو یہ ہمارے یہاں بھی یہ, یہی ٹرینڈ ہے کہ اب بہت لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ پریکٹس میں آ رہے ہیں اور یہ اچھا ٹرینڈ ہے اِس اے ہیلدی ٹرینڈ ہم جہاں پہ ہیں اپنے ملک میں اس فیلڈ میں اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا ہے اور ہیلدی ٹرینڈ ہے لیکن جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جو ہم سے بہت آگے ہیں اس فیلڈ میں وہاں پہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ کچھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے اب اور اس کی کم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی ایسی ایم سی اوز کی ایسی آرگنائزیشنز کی جو میڈیکل کیئر پرووائڈ کرتی ہیں یا ایسی انشورنس کمپنیز جو مانیٹر کرتی ہیں یا یہ ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ آیا آپ آپ نے تھیراپی میں جانا ہے یا نہیں جانا یا کتنی دیر کے لیے جانا ہے اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ پریکٹیشنر ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب کنڈیشنز لگ گئی ہیں کہ پیشنٹس کے اراؤنڈ کہ میں کن پیشنٹس کو دیکھ سکتا ہوں کتنا عرصہ دیکھ سکتا ہوں اور مجھے اپنے کام میں اور کچھ اور لوگوں کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے लाइक سائیکٹریس اینڈ سوفورٹ تو اس چیز کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اب جو ایک چینج آ رہی ہے ویسٹ میں وہ یہ ہے کہ اب یہ جو کمپنیز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی سستا کام کہاں ہوتا ہے بیسکلی انہوں نے یہ دیکھنا شروع کر دی ہے تو اس کی وجہ سے اب وہ ماسٹرز لیول کے بھی جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں جو پہلے کاؤنسلرس کے تھے ان کے پاس لوگوں کو زیادہ بھیجنا شروع کر دی ہے اور انہوں باٹم لائن جو ہے وہ یہی ہے کہ شارٹ ٹرم تھراپی جلدی سے علاج ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ وہ فٹافٹ یو نو وہ ٹھیک ہو گئے یا کم از کم انہیں ایسی فسٹ ایڈ مل جائے جس سے کہ وہ فنکشنل ہو جائیں تو اب جو ریسنٹ ٹرینڈس ہیں ان پرائیویٹ پریکٹس اس میں جو دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی باتیں تو آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ جو وہ پہلے چیز ہوتی تھی کہ جی آپ نے فیس دی اپنے کام کی جو کام کروایا وہ آپ نے فیس دی پرائیویٹ پریکٹیشنر کو اور آپ اس سے فارغ ہو گئے اب وہ چینج ہو دوسری چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ٹریننگ پروگرامز میں بھی چینج آنی شروع ہو گئی ہے اب فار انسٹنس ٹریننگ پروگرامز میں دوائی کا استعمال جو ہے سائیکو فارموکولوجیکل میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ اس کے کورسز زیادہ آفر ہونے شروع ہو گئے ہیں سائیکالوجسٹ کو کیونکہ آگے آگے ہو سکتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو بھی دوائیاں دینی پڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو جو جو ٹریننگ نیڈس ہیں اب اب ان میں چینج آ گیا ہے تو یہ پرائیویٹ پریکٹس کے ایریا میں بھی کچھ چینجز آ گئی اب میں اس لیکچر کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور میں دو چار موٹی موٹی باتیں کرنی چاہوں گا آپ سے کہ جو ہم نے ہم تھوڑا سا یہ ریکپیچولیٹ کریں کہ ہم نے آج کیا دیکھ دیکھا اور کیا کور کیا آئی تھنک ایک تو ہم نے موومینٹ دیکھی جو کلینکل سائیکولوجی کے فیلڈ میں آئی ہے وہ شروع کے میں جب آپ کیئر گیور کو یا ڈاکٹر کو فیس دے کے علاج کراتے تھے Thay ایک وہ دور جب انشورنس کمپنیز اور ایم سی اوز نے علاج کا سلسلہ شروع کیا اس کے ساتھ ساتھ بریف ٹریٹمنٹ یو نو پہلے جس طرح لمبا ٹریٹمنٹ سائیکونالیس کی شکل میں ہوتا تھا جو کئی کئی مہینے یا کئی کئی سال چلتا تھا اب اوور دی ایئرز جو ایک نیا ٹرینڈ پیدا ہوا ہے وہ شارٹ بریف ٹریٹمنٹس کا ہے تاکہ لوگ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور زیادہ کاسٹ ان چیز کی نہ بڑھے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمفسس جو ہے وہ ٹیم ورک پہ آ گیا ہے کہ اب کوئی بھی جو پروفیشنل ہے وہ اکیلے کام نہیں کرتا بلکہ ایک ٹیم کی شکل میں سائیکٹرسٹ سوشل ورکر اور سائیکالوجسٹ مل کے کام کرتے ہیں اسی طرح ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ جو سامنے آ گئی ہے وہ کلائنٹ کی سیٹسفیکشن کا پہلو سامنے آیا ہے کہ کلائنٹ کی سیٹسفیکشن بھی بہت ضروری ہے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت سی فیسینیٹنگ اور ایکسائٹنگ چینجز اس فیلڈ میں سامنے آ رہی ہیں اور اینڈ آئی ایم شیور ایز ویل موو آن ٹو دا نیکسٹ لیکچر تو آپ آپ اور چیزیں بھی جو ہیں وہ واضح ہوں گی اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر جو ہے اس کو اینڈ کرتا ہوں خدا حافظ